دوسرا خطبہ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے دوسرے دن ایک خزائی نے ایک حزیلی مشرک کو مار ڈالا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو صحابہ کو جمع کر کے کوہ صفحہ پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اے لوگوں بے شک اللہ تعالی نے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام اور محترم پیدا کیا بس وہ قیامت تک حرام اور محترم رہے گا بس کسی شخص کے لیے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو یہ جائز نہیں کہ مکہ میں کوئی خون بہائے اور نہ کسی کے لیے کسی درخت کا کاٹنا جائز ہے مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے بھی صرف اسی ساتھ اور اسی گھڑی کے لیے حلال کیا گیا اہل مکہ کی نافرمانی پر اور ناراضی کی وجہ سے اور آگاہ ہو جاؤ کہ اس کی حرمت پھر ویسی ہی ہو گئی جیسا کہ کل تھی بس تم میں سے جو حاضر ہے وہ میرا یہ پیام ان لوگوں کو پہنچا دے کہ جو غائب ہیں بس تم میں سے جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قطال کیا تو تم اس سے یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کے لیے مکہ کو کچھ وقت کے لیے حلال کر دیا اور تمہارے لیے حلال نہیں کیا ایک گروہ خزا قتل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا جس کی دیت یعنی خون بہا میں دوں گا جو شخص آج کے بعد کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کے گھر والوں کو دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا یا تو خون کے بدلے قاتل کا خون لے لیں یا مقتول کی دیت یعنی خون بہا لے لیں بعداں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے سو اونٹ اس شخص کی دیت ادا فرمائی جس کو خزا نے قتل کیا تھا مہاجرین کے متروکہ مکانات کی واپسی کا مسئلہ کفار مکہ تمام مہاجرین کے مکانات اور جائیداد اور املاک پر قبضہ کر چکے تھے جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے ہنوز باب کعبہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ ابو احمد بن جہش اٹھے اور اپنے اس مکان کی واپسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہا جس کو ابو سفیان نے ان کی ہجرت کے بعد چار سو دینار میں فروخت کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کچھ آہستہ سے فرمایا سنتے ہی ابو احمد بن جہش خاموش ہو گئے اس کے بعد جب ابو احمد بن جہش سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا ابو احمد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہوگا اور اس کے معوضے میں تجھ کو جنت میں ایک مکان مل جائے گا میں نے عرض کیا میں صبر کروں گا ان کے علاوہ اور بھی بعض مہاجرین نے چاہا کہ ان کے مکانات ان کو دیلا دیے جائیں آپ نے فرمایا تمہارا جو مال اللہ کی راہ میں جا چکا ہے میں اس کی واپسی پسند نہیں کرتا یہ سنتے ہی تمام مہاجرین خاموش ہو گئے اور جو گھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ چکے تھے پھر اس کی واپسی کا کوئی حرف زبان پر نہیں آیا اور جس مکان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جس مکان میں حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی آپ نے اس کا ذکر تک نہیں فرمایا افو عام کے بعد مجرمانہ نے خاص کے متعلق احکام فتح مکہ کے دن آپ نے افو عام کا اعلان کرا دیا جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے اور جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے اور جو ہمیشہ آپ سے برسرے پیکار رہے اور جنہوں نے آپ کی ایڑیوں کو لو لحان کیا تھا سب کو معافی دے دی گئی مگر چند اشخاص جو بارگاہ نبوی میں غائب درجہ گستاخ اور دریدہ دہن تھے ان کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیے جائیں جن لوگوں کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ حکم دیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیے جائیں تقریباً وہ پندرہ یا سولہ تھے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے اول عبداللہ بن خطل یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا ایک غلام اور ایک انصاری ساتھ تھے ایک منزل پر پہنچ کر ابن خطل نے غلام کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا غلام کسی وجہ سے سو گیا جب بیدار ہوا تو ابن خطل نے دیکھا کہ اس نے ابھی تک کھانا تیار نہیں کیا غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر ڈالا بعد میں خیال آیا کہ آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھ کو اس کے قصاص میں قتل کریں گے مرتد ہو کر مکہ چلا آیا اور مشرقین میں جا ملا اور صداقات کے اونٹ بھی ساتھ لے گیا آپ کی حجو میں شعر کہتا تھا اور باندھیوں کو ان اشعار کے گانے کا حکم دیتا بس اس کے تین جرم تھے ایک خون ناحق دوسرا مرتد ہو جانا تیسرا جرم یہ کہ آپ کی حجو میں شعر کہنا ابن قتل فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے پردوں سے جا کر لپٹ گیا آپ سے عرض کیا گیا کہ ابن ختل بیت اللہ کے پردے کو پکڑے ہوئے ہے آپ نے فرمایا وہیں قتل کر ڈالو چنانچہ ابو برزہ اسلمی اور سعد ابن حریس نے وہیں جا کر قتل کیا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی گردن اڑائی گئی دوم و سوم فرتنا اور قریبہ یہ دونوں ابن خطل کی لونڈیاں تھیں شب و روز آپ کی حجب گاتی رہتی تھیں مشرقین مکہ کسی مجلس میں جمع ہوتے تو شراب کا دور چلتا اور یہ دونوں آپ کی حجب میں اشعار پڑتی اور گاتی بجاتی ایک ان میں سے ماری گئی اور دوسری نے امن کی درخواست کی اس کو امن دے دیا گیا حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی چہارم سارا بن المطلب میں سے کسی کی باندی تھی یہ بھی آپ کی حجب گایا کرتی تھی بعض کہتے ہیں کہ قتل کی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ اسلام لے آئی اور حضرت عمر کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی اور یہی وہ عورت تھی کہ جو حاتب بن ابھی بلتاہ کا خط لے کر مکہ جا رہی تھیجم حویرز بن نقید یہ شاعر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں شعر کہتا تھا اس لیے اس کا خون حدر ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اس کو قتل کیا ششم مقیس بن صبابہ یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا غزوہ ذی کرت میں ایک انصاری نے اس کے بھائی ہشام کو دشمنوں میں سے سمجھ کر غلطی سے قتل کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دلانے کا حکم دیا مقیس نے دیت لینے کے بعد انصاری کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر مکہ چلا گیا فتح مکہ کے دن آپ نے اس کا خون مباح کیا نمیرا بن عبداللہ لیسی نے اس کو قتل کیا مقیس بن صبابہ بازار میں جاتا ہوا گرفتار ہوا مارا گیا حفتم بن سعد بن ابھی سرحا یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب الوحی تھے مرتد ہو کر کفار سے جا ملے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی تھے فتح مکہ کے دن جان بچانے کی خاطر چھپ گئے حضرت عثمان ان کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں سے بیت لے رہے تھے عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ اللہ حاضر ہے اس سے بھی بیعت دے لیجئے جب حضرت عثمان نے آپ سے کئی بار درخواست کی تو آپ نے ابن ابی سرح سے بیت لے لی اور اسلام قبول فرمایا اس طرح اس کی جان بخشی ہوئی بعد میں صحابہ سے فرمایا کہ تم میں کوئی سمجھدار نہ تھا کہ جب میں نے عبداللہ کی بیعت سے ہاتھ روک لیا تھا اٹھ کر اس کو قتل کر ڈالتا کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس وقت کوئی اشارہ کیوں نہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی کے لیے اشارہ بازی زیبہ نہیں اس مرتبہ عبداللہ ابن ابی صرح نہایت سچائی کے ساتھ اسلام لائے اور کوئی بات بعد میں ظاہر نہیں ہوئی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں مصر وغیرہ کے والی اور حاکم رہے اور حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت ستائیس ہجری یا اٹھائیس ہجری میں افریقہ کی فتح کا صحرا انہی کے سر رہا اور مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو ایک ایک شخص کے حصے میں تین تین ہزار دینار آئے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتنوں سے بالکل علیحدہ رہے حضرت علی اور حضرت معاویہ میں سے کسی کے ہاتھ پر بھی بیت نہیں کی حضرت معاویہ کے اخیر زمانہ عمارت میں اسقلان میں وفات پائی وفات کا عجیب واقعہ ہے ایک روز صبح کو اٹھے اور یہ دعا مانگی اے اللہ میرا آخری عمل صبح کے وقت ہو وضو کی اور نماز پڑھائی دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں جانب سلام پھیرنا چاہتے تھے کہ روح عالم بالا کو پرواز کر گئی رضی اللہ عنہ و ارغ ہشتم تم بن ابی جہل یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کا خون فتح مکہ کے دن آپ نے مباح کیا تھا اکریمہ ابو جہل کے فرزند تھے باپ کی طرح یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمن تھے فتح مکہ کے بعد بھاگ کر یمن چلے گئے اکریمہ کی بیوی بی ام حکیم بنت تہارث بن ہیشام اسلام لے آئیں اور بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اپنے شوہر کے لیے امن کی درخواست کی رحمت عالم اور آف مجسم نے فرزند ابی جہل کے لیے امان کی درخواست کو فوراً منظور فرما لیا اکریمہ بھاگ کر یمن کے ساحل پر پہنچے کشتی پر سوار ہو گئے کشتی کا چلنا تھا کہ تند ہواؤں نے آ کر کشتی کو گھیر لیا اکرما نے لات اور عزاء کو مدد کے لیے پکارا کشتی والوں نے کہا اس وقت لات اور عزاء کچھ کام نہ دیں گے ایک خدا کو پکارو اکرما نے کہا خدا کی قسم اگر دریا میں کوئی چیز خدا کے سوا کام نہیں آ سکتی تو سمجھ لو کہ خشکی میں بھی سوائے خدا کے کوئی چیز کام نہیں آ سکتی اسی وقت سچے دل سے خدا کے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے اس پریشانی سے نجات بخشی تو ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا اور یقیناً ان کو بڑا معاف کرنے والا درگزر کرنے والا اور مہربان پاؤں گا ادھر سے اکریما کی بیوی بی ام حکیم پہنچ گئیں اور کہا اے ابن عم میں سب سے زیادہ نیکوکار اور سب سے زیادہ سلا رحمی کرنے والے اور سب میں بہتر شخص کے پاس سے آئی ہوں تو اپنے آپ کو ہلاک مت کر میں نے تیرے لیے رسول اللہ سے امان حاصل کیا ہے یہ سن کر اکریمہ ام حکیم کے ساتھ ساتھ ہو لیا اکریمہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بیوی ساتھ تھی وہ نقاب ڈالے ہوئے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور عرض کیا کہ یہ میری بیوی حاضر ہے اس نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ نے مجھ کو امان دیا ہے آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا تجھ کو امان ہے اکریمہ نے کہا آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں آپ نے فرمایا اس امر کی شہادت دو کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اس کے علاوہ اور چند خسال اسلام کی تلقین فرمائی اکرما نے کہا بے شک آپ نے خیر اور مستحسن اور پسندیدہ امر ہی کی طرف دعوت دی ہے اور یا رسول اللہ اس دعوت حق سے پیشتر بھی آپ ہم میں سب سے زیادہ سچے اور نیکوکار تھے اور اس کے بعد کہا اشد اللہ الہ اللہ و اشد ان محمدن عبدہ و رسول کلیمۂ شہادت کے بعد اکریمہ نے کہا میں اللہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں <تصفح> اور یا رسول اللہ آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں <تصفح> آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اکریمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے خدا وند زلجلال کی جو خرچ میں نے خدا کی راہ سے روکنے کے لیے کیا اب میں خدا کی راہ میں بلانے کے لیے اس سے دو چند خرچ کروں گا اور جس قدر قتال خدا اور اس کے رسول کے خلاف میں نے کیا ہے اس سے دو چند قتال خداوند زلجلال کی راہ میں کروں گا اور جس جس مقام پر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے اس مقام پر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرتدین کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے تو ان میں ایک لشکر کے سردار ایک تھے الغرض باقی ساری عمر خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جہاد اور قتال میں گزاری صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں جنگ اجنادین میں شہید ہوئے جسم پر تیر اور تلوار کے ستر سے زیادہ زخم تھے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں ابو جہل کے لیے جنت میں ایک خوشہ دیکھا جب اکرما مسلمان ہوئے تو آپ نے ام سلمہ سے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے اکرمہ کی مسلمان ہونے کے بعد یہ حالت تھی کہ جب تلاوت کے لیے بیٹھتے اور قرآن کریم کو کھولتے تو روتے اور غشی کی کیفیت کی ہوتی اور بار بار یہ کہتے کہ یہ میرے پروردگار کا کلام ہے یہ میرے پروردگار کا کلام ہے ایک روایت میں ہے کہ فتح مکہ میں اکریمہ کے ہاتھ سے ایک مسلمان شہید ہوا جب آپ کو یہ خبر دی گئی تو مسکرائے اور فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں ہیں اشارہ اس طرف تھا کہ اکریمہ فی الحال اگرچہ کافر ہیں لیکن عنقریب اسلام میں داخل ہوں گے نہم حبار ابن الاسود اس کا جرم یہ تھا کہ مسلمانوں کو بہت ایزائم پہنچاتا تھا آپ کی صاحبزادی حضرت زینب زوجائے العاص بن ربیع جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی تھیں تو حبار بن اسود نے ماں چند اوباشوں کے جا کر راستے میں حضرت زینب کے ایک نیزہ مارا جس سے وہ ایک پتھر پر گر پڑیں اور اسی بیماری میں انتقال فرمایا فتح مکہ کے دن آپ نے حبار کا خون مباح فرمایا تھا جب آپ جعرانہ سے واپس ہوئے تو حبار حاضر خدمت ہوئے اور آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حبار بن اسود آپ نے فرمایا میں نے دیکھ لیا حاضرین میں سے ایک شخص نے حبار کی طرف اٹھنے کا قصد کیا تو آپ نے اشارے سے فرمایا بیٹھ جاؤ حبار بن اسود نے کھڑے ہو کر عرض کیا سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی اشہد اللہ الہ اَلہ و اشد ان محمد رسول اللّہ بن حرم قاتل سید الشہدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا مفصل قصہ غزوہ عہد کے بیان میں گزر چکا ہے بھاگ کر طائف پہنچے اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا اور قصور کی معافی چاہی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیا تو ان میں وحشی بھی تھے جس حربے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہ ساتھ تھا اسی حربے سے مسلمہ کذاب کو واسر جہنم کیا اور یہ کہا کرتے تھے کہ اسی حربے سے خیر الناس کو قتل کیا ہے اور اسی حربے سے شرالناس کو قتل کیا ہے مشہور شاعر ہیں آپ کی حجو میں اشعار کہا کرتے تھے حاکم کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کا خون آپ نے فتح مکہ کے دن حدر کیا تھا یہ مکہ سے بھاگ گئے تھے بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر بشرف با اسلام ہوئے اور آپ کی مدح میں قصیدہ کہا جو بانت سعاد کے نام سے مشہور ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے اور اپنی چادر عنایت فرمائی دو یہ شخص آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتا تھا فتح کے دن حضرت علی نے اس کو قتل کیا عبداللہ بن زبعری یہ بڑے زبردست شاعر تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب اور مذمت میں شاعر کہا کرتے تھے سعید بن مسیف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ابن زبعاری کے قتل کا حکم دیا یہ بھاگ کر نجران چلے گئے بعد میں طائب ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور اسلام لائے اور معذرت میں اشار کہے ابھی یہ بھی انہیں شعراء میں سے تھا جو آپ کی حجب میں شعر کہا کرتے تھے فتح مکہ کے دن نجران کی طرف بھاگ نکلا اور وہیں کفر کی حالت میں مراضی یہ وہی ہندہ ہے کہ جس نے مارکہ عہد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر نکال کر چبایا تھا ہندہ بھی انہی عورتوں میں داخل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جن کے قتل کا حکم دیا تھا ہندا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایزا دیتی تھی ہندا نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی اور اسلام قبول کیا اور گھر جا کر تمام بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور یہ کہا خدا کی قسم تمہاری ہی وجہ سے ہم دھوکے میں تھے اب ہم اس کے بعد ان چند معززین قریش کا ذکر کرتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر مشرف و اسلام ہوئے